بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و محمد اللہ رسول الکریم کل کی مجلس کے اندر الحمدللہ للہ دسویں تاریخ کے جو اعمال ہیں رمی کرنا اس کے بعد قربانی کرنا پھر اس کے بعد حلق کرانا اور پھر اس کے بعد توافِ زیارت اس ترتیب سے اگر کوئی شخص ان اعمال کو اور ان افال کو ادا کرے تو بہت اعلی درجہ ہے سنت ہے اور اگر اتفاق سے کسی نے توافِ زیارت کو مقدم کر دیا توافِ زیارت کو پہلے کر لیا جیسے کہ بعض لوگ سنا ہے کہ دسویں تاریخ کو بہت زیادہ اظہام رش ہوتا ہے تو مذلفہ سے منا آنے کے بجائے سیدھے مکہ مکرمہ چلے جاتے ہیں وہاں جا کر تواف زیارت کر لیتے ہیں اس لیے کہ وہاں اس وقت رش بہت کم ہوتا ہے تو چونکہ صبح سادی کے بعد توافِ زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو اگر کوئی شخص نے چلا گیا اتفاق سے اور جا کر اس نے پہلے تواف زیارت کر لیا تو یہ توف زیارت صحیح ہو جائے گا البتہ ذرا سا خلاف سنت ہوگا سنت یہ تھا کہ بعد میں کرتے ان تمام اعمال سے فارغ ہونے کے بعد لیکن بعد میں رش ہوتا ہے خاص کر کمزور آدمیوں کے لیے تو بڑا ہی مجاہدے کی چیز ہے تو اگر کوئی پہلے چلا گیا اور اس کے بعد منا آیا اور منا آنے کے بعد اس نے رمی وغیرہ کی تو بھی انشاءاللہ اس کا حج ادا ہو جائے گا تو توافِ زیارت بعد میں ادا کرنا سنت ہے باقی اگر کسی نے پہلی بھی کر لیا تو بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا تو بہرحال ہم تمام کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں دسویں تاریخ کے اب زیرخا کی گیارہویں تاریخ ہے آج گیارہویں تاریخ ہے گیارہویں تاریخ کو اب صرف ایک عمل کرنا ہے اور وہ ہے تین جمعرات کی رمی تینوں شیطانوں کو کنکری مارنا دسویں تاریخ کو تو ہم نے صرف بڑے شیطان کو جس کو جمرہ اقبہ کہتے ہیں بالکل آخر میں ہے منا کی طرف سے جب ہم جمعرات کی طرف چلیں گے تو پہلا جمرہ آئے گا دوسرا جمرہ آئے گا اس کو چھوڑ دینا ہے اور دسویں تاریخ کو صرف تیسرے جمرے پر جا کر جس کو بڑا شیطان لاج شیطان کہتے ہیں خبیص اس کو کنکنی مارنا ہے اس کو شیطان اس شیطان کو پتھر مارنا ہے وہاں عجیب منظر ہوتا ہے کوئی لاٹھی لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ یہی شیطان ہے کم وقت ہو کو آج موقع ملا ہے سیدھا کر دو اس کا آج خیر بہرات اپنے اپنے جذبات کا اظہار ہوتا ہے تو دسویں تاریخ کو تو صرف ایک شیطان کو کنکری مارنا ہے جو کنکری مارنے کا پتھر مارنے کا وقت ہے رمیع کا وقت ہے وہ زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے گیارہویں تاریخ کو بھی اور بارہویں تاریخ کو بھی زوال کے بعد یعنی تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بجے اس سے پہلے نہیں ہوتا دسویں تاریخ کو شروع ہو جاتا ہے لیکن گیارہویں اور بارہویں کو زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے غروب آفتاب تک تو بالکل مستحب وقت ہے اور آفتاب کے غروب ہونے کے بعد مکرو ہے لیکن اگر عورتیں ہوں کمزور ہوں اور وہ رات کو جا کر بھی رمی کر لیں تو بھی انشاءاللہ ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آئے گا رش کی وجہ سے بعد میں چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے تو گیارہویں تاریخ کو تینوں شیطانوں کی رمی کرنا ہے جب ہم منا کی طرف سے چلیں گے تو پہلے وقت پہلا جمرہ آئے گا جس کو جمرہ اولہ بھی کہتے ہیں چھوٹا شیطان ہے یہاں کھڑے ہو کر سات کنکری مارنا ہے اور کنکڑی مارنے کا طریقہ پہلا آ چکا ہے کہ چھوٹی کنکری ہوگی پتھر ہوگا اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑیں گے انگوٹھے اور کلمے کی انگلی سے اور بسم اللہ اللہ اکبر کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر اس کے بعد جو دعا ہے رقم الشیطان ورض الرّحمٰن اللّہ مجع حجم مبرورہ وسائم مشکورہ وضمب مغفورا یاد ہو جائے تو بہت اچھا ہے ورنہ کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر پتھر کو مارنا ہے اور یہ ہمارا کنکر اور پتھر جو ہے سرکل کے اندر گر جائے تو انشاء کافی ہو جائے گا اور اس کے جڑ کے اندر جا کر لگ جائے تو بہت اچھا ہے تو ایک مارا پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ ہر کنکری کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے جب ہم سات کنکری مار کر فارغ ہو جائیں تو سنت طریقہ یہ ہے کہ اب ہم ذرا آگے بڑھنے کے بجائے وہیں ٹھہر جائیں اور ذرا مجمعے سے ہٹ جائے اور قبلے کی طرف اپنا چہرہ اور رخ کر کے جتنا ہو سکے تیسرا کلمہ چوتھا کلمہ تکبیر تحلیل استغفار درود پاک یہ تمام کی تمام چیزیں پڑھیں اور پھر اس کے بعد اپنے لیے جو دعائیں مانگنا ہو اپنے والدین ماں باپ رشتہ دار سگے والوں کے لیے پوری امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے جملے سے فارغ ہو کر دعا مانگی ہے اور یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے جو دل میں آئے مانگے قبولیت کا وقت ہے اللہ تعالی قبول فرمائیں جتنا بھی ہو سکے جتنا بھی آپ سے فاروغ ہو کر کم از کم بیس تیس آیا تو پڑھ سکیں کم از کم پندرہ دس پندرہ منٹ وہاں ٹھیر سکیں جتنا بھی اپنا موقع ہو ساتھیوں کا جیسا مشورہ ہو بہرحال بہت جلدی بھی نہیں اور بہت دیر بھی نہیں ہر چیز اعتدال کے ساتھ ہو اور بشاشت کے ساتھ ہو وہ بہتر ہے تو جتنا دیر دل لگے وہاں کھڑے ہو کر دعائیں مانگیں اپنا ساتھیوں کا بھی خیال کرتے ہوئے پھر اس کے بعد ہم آگے چلیں گے دوسرا جمرہ کو شیطان ہے وہاں جانے کے بعد بھی بالکل پہلے جمرے کی طرح سات کنکڑی مارنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر سات مرتبہ کنکری مارنا ہے اور وہی سرکل کے اندر ہماری کنکری گرے اس کا خیال رکھے خدا نہ نخواستہ اگر باہر گری ہو ہم مارنے کے وہیں گر گئی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا اس لیے کچھ پتھر اپنے ساتھ زیادہ رکھے اگر کبھی اتفاق سے ہم مارنے گئے اور پیچھے سے دھکا آیا اور نیچے گر گئی تو بےکار ہو جائے گی تو ذرا کچھ پانچ سات زیادہ لے کر جائیں تو بہتر ہے اور ایک ہاتھ میں سات کنکریاں رکھیں اور اس سے مارتے رہیں خدا نہ نخاصہ کچھ کم زیادہ ہو جائے تو پھر ہم دوسری کنکڑی ہمارے پاس موجود ہوگی جو ہم نے اپنے پاس رکھی ہے گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو تو حرام بھی نہیں ہوگا تو ہم پاکٹ کرنے بھی رکھ سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ تو بہرحال سات کنکڑی مارنے کے بعد دوسرے جمرے سے بھی جب ہم فارغ ہو جائیں گے کنکڑی مار کر تو ایک طرف ہٹ کر جیسے پہلے جمرے کے بعد ہم نے تکبیر تحلیل استغفار دعا وغیرہ کا اہتمام کیا تھا دوسرے جمرے کے بعد بھی اسی طریقے سے عمل کرنا ہے دوسرے جمرے کے بعد بھی اب عمل کر کے دعا کر کے فارغ ہو گئے اب ہم آگے بڑھیں گے تیسرا شیطان آئے گا جس کو جمرہ اقبا کہتے ہیں بڑا شیطان کہتے ہیں لاج شیطان وہاں جا کر یہ تیسرے جمرے کی رمی ہوگی اور کنکڑی مارنے کے بعد یہاں سننا طریقہ یہ ہے کہ بس فوراً ہی واپس آ جائیں گے وہاں دعا مانگنا نہیں ہے ہم کو تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جو طریقے پہنچے ہیں سنت طریقہ اسی کے مطابق عمل کرنا ہے اپنے عقل کو چھوڑ دینا ہے عقل میں یہ آتا ہے کہ جب دو جمروں کے بعد دعا کی تو یہاں بھی کر لیوے لیکن یہاں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی لہذا یہاں دعا نہیں کرنا ہے اور ایسے ہی ہم اپنے ٹینٹ کی طرف اور اپنے خیمے کی طرف واپس آ جائیں گے پورا دن فارغ ہے جتنا ہو سکے اللہ کے ذکر کے اندر گزارنے کی کوشش کریں اور جیسے پہلے کہا گیا تھا قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر لیں جتنا بھی ہو سکے ایک قرآن پاک تو کم از کم مکہ مکرمہ میں اور ایک قرآن پاک مدینہ پاک میں ختم ہو جائے اس کی فکر اور کوشش کریں ان فکر کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے پورا ہو جائے گا تو گیارہویں تاریخ پوری ہو گئی اب بارہویں تاریخ آئی بارہویں تاریخ کو بھی بالکل جس طرح ہم نے گیارہویں تاریخ کو رمی کی ہے اسی طریقے سے رمی کرنا ہے کوئی فرق نہیں ہے جو عمل گیارہویں تاریخ کا ہے وہی عمل بارہویں تاریخ کا ہے اور یہ حج کا پانچواں دن ہوگا حج کا پانچواں دن ہوگا بارہویں تاریخ کو رمی کر کے اگر ہمارا ارادہ اور گروپ کا مشورہ ساتھیوں کا مشورہ یہ ہے کہ ہم یہاں سے روانہ ہو جائیں گے مکہ مکرمہ چلے جائیں گے تو ملا تک جا سکتے ہیں اس کے اندر کوئی کراہت نہیں حج کے اندر بھی کوئی کمی نہیں ہے اگر جانے کا ارادہ ہو تو اتنا خیال رکھیں کہ بارہویں تاریخ کو آفتاب غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا کو چھوڑ دیں آفتاب غروب ہونے سے پہلے پہلے مینا کے حد سے باہر نکل آئیں اور پھر اس کے بعد وہاں سے مکہ مکرمہ روانہ ہو جائیں اگر آفتاب غروب ہو گیا اور مغرب کا وقت مینا میں ہو گیا پھر اس کے بعد اگر ہم نکلیں گے تو نکلنا تو جائز ہے لیکن کراہٹ ہوگی کراہٹ کے ساتھ ہوگا اور اگر اتفاق سے یہ بارمی تاریخ کے بعد جو رات آ رہی ہے یہ پوری رات وہاں گزر گئی اور صبح صادق ہو گئی تیرہویں تاریخ کی صبح صادق تو پھر تیرمی تاریخ کی صبح صادق ہو جانے کے بعد اب تیرہویں تاریخ کی رمی بھی واجب ہو جائے گی ورنہ تیرویں تاریخ کی رمی واجب نہیں ہے اگر کوئی جلدی نکل آنا چاہے تو نکل سکتا ہے قرآن مجید میں دوسرے سپارے کے اندر اللہ پاک کا ارشاد ہے بذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجلہ فی یومعین فلاح اسما علیہ یہ فمن تعجر فی یومین یومین یعنی دو دن اور دو دن سے مراد یہاں پر وہی گیارہویں اور بارہویں تاریخ تو جو شخص دو دن میں رمی کر کے جلدی واپس آ جائے فلا اسم علیہ تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں حج کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی اور کسی طرح کی کوئی کراہت نہیں لیکن اگر کوئی شخص تیرویں تاریخ کو ٹھیرنا چاہے تو بہت اچھا ہے اطمینان سے ہم وہاں سے فارغ ہو کر آئیں گے وہ منتآخرہ فلاح اسما علیہ ہل منی اور اگر کوئی ٹھہر گیا اور تیرہویں تاریخ کو رمی کر کے واپس آ رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے تو اگر تیرھویں تاریخ کی صبح سازق ہو گئی تب تو پھر اس دن کی رمی واجب ہو جائے گی اور رمی کر کے ہی واپس آنا ہے گیارہویں اور بارہویں تاریخ کو رمی کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے تیرھویں تاریخ میں البتہ یہ گنجائش ہے کہ آپ آفتاب نکلنے کے بعد بھی نو بجے دس بجے گیارہ بجے بھی اگر رمی کرنا چاہیں اور واپس آنے کے لیے ارادے سے جلدی کر کے وہاں سے فارغ ہو کر واپس آنے کا مشورہ ہو جائے تو جلدی بھی رمی کر کے واپس آ سکتے ہیں تیرھویں تاریخ کے رمی کا وقت بس آفتاب کے غروب ہونے تک ہے آفتاب کے غرب ہونے کے بعد اب وقت بالکل ختم ہو جائے گا تو دن دن میں ہم فارغ ہو کر تیرھویں تاریخ کو رمی کر کے مکہ مکرمہ آ جائیں تو یہ بھی جائز ہے اور افضل طریقہ ہے اگر موقع ہو تو اطمینان سے ہم تیرہویں تاریخ کی رمی کر کے بھی آئیں تو بہت بہت اچھا اور بہت افضل طریقہ ہے لیکن اگر بارہویں تاریخ کو بھی اگر ہم آ گئے تو بھی حج مکمل ہو جائے گا حج کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اب الحمدللہ للہ ہمارا حج مکمل ہو چکا ہے سبحان الله بحمده سبحان الله بحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت نصفرك ونتوب إليك سبحان ربك لب رب العزة ما اسفون والسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين